جائے اور اللہ تعالیٰ کے چمت کے دن یہ بزرگ گواہی دے میں اور سوارش کریں کہ فلاں بندے نے ہمارے ساتھ اور ہمارے حضور میں عبادت تیرے کے اندر شریک ہوا تھا رفتہ رفتہ چنی رواج ہوتے, ہوتے ہوتے یہ رواج ہو گیا کہ محض قدم بوس و دست بوس اور تصویرات کرتا و بیرو مسجد میں رفت مسجد میں آتے اللہ کی کوئی عبادت نہ کرتے بس ان بزرگوں کے ہاتھ پاؤں کو چوم چام کر چلے جاتے و عبادت و ذکر متلقن شد اللہ بات ہے تو اللہ کا ذکر متلقن موقوف ہو گیا تائی کے بجائے قدم بوس خاک بوس و سیدھا رائج گشت ہوتے ہوتے اب مٹی پر سجدہ کرنے لگے ان بزرگوں کے آگے اور ان کو سجدہ جو ہے رواج حاصل کر لیا سمجھا یہ بات جن بےمان نے گمراہی کی ابتدا کس نے کی ہے اور اس کی طریقہ کار یہی تھا کہ بزرگ کی شکل بن کر آ گیا اور مشورہ دیا اور شرک شروع ہو گیا سمجھیے بات انوان ششم در بیان پرستش کردن مشرقین مظاہر الہیہ را مشرقین مکہ مظاہر الہیہ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے مظاہر الہیہ سے مراد ہر وہ چیز جو عجیب و غریب قدرت کی حامل ہو عجیب و غریب قدرت کی اللہ کی قدرت کا نمونہ سمجھا ہے؟ کوئی درخت ہے عمدہ کوئی جانور ہے عمدہ کوئی دریا ہے ایسا جو اللہ کی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے ان سب چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے مزاحرے الہیہ کیا کہا جاتا ہے ان کی بھی عبادت کرتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے ان میں حلول کیا ہوا ہے اللہ نے ان میں کیا کیا ہوا ہے حلول کیا ہوا ہے اور یہ ہمارے نفے نقصان کے مالک ہیں پھر ان مظاہر کی مورتیاں انہوں نے تیار کی کیا تیار کی تھی مورتیاں تیار کی تھیں اب دیکھو اگلے سفے پر باخذ نمبر ایک پڑھو شابید رحمہ اللہ کی بارت ہے پنجم جماعت از ازال گوجند سمجھا سی پانچویں جماعت جائلو کی کہتی ہے کہ ہفتہ درزات خود من ازاز الراک کا صحیح عبادت توان اد کر دے اللہ پاک ذاتی طور پر اس بات سے منظر اونچا ہے کہ اس کی کوئی عبادت کرے پس سبیلے عبادت وہ انسط اس کی عبادت کی طریقہ یہ ہے کہ کسی مخلوق کو اس کی مخلوقات سے کی بلا توجہ بنایا ہوا ہو تاکہ وہ توجہ ماں بس ہوئے آن کی بلا آئین توجہ بس ہوئے خدا گردہ دے تاکہ اس مخلوق کی طرف ہماری توجہ خود اللہ کی طرف توجہ شمار ہوئے وہ مخلوق کے کہ قابلیت ان کاردارد اور وہ مخلوق جو اس کام کی قابلیت رکھتی ہے خاص وجہ جنس نیست کسی ایک جنس کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر چیز مشتمل بر خواص ہے عجیبا غریبہ غریبا باشد ہر وہ مخلوق جو خواص عجیبہ و غریبہ پر مشتمل ہو کی بلا میں تم آنا چھوڑ وہ قبلہ بن سکتی ہے جس طرح پانی گنگ دریا کا گنگا ایک دریا ہے ہندوستان کے اندر میری طرف دیکھو جو الٹا چل رہا ہے دریا جتنی بھی چلے ہیں نا اللہ کی قدرت ہے شمال سے بجانے بے جنوب شمال سے یا مشرق سے بجانے بے مغرب لیکن وہ گنگا کا دریا یوں الٹا شمال کی طرف چل رہا ہے سمجھا یہ جی قدرت ہے خدا کی مثل آب گنگ در دریا ہا دریاؤں میں سے آب گنگ اور درخت تلسی درمیان درخت ہا اور الادلیا ہے کوہ وہ پہاڑ وبلا ہا قبلہ بنا کر تراشید ہم مذہب ہے عوام ہنوز اور یہی مذہب عام ہندوؤں کا عام ہندوؤں کا مذہب بھی یہی ہے اور سمجھ رہے اگلے صفحے پر آ جاؤ شاہد اول تو آخر جلاس اللہ خوار پس نکالا سامری بھائی مان نے ان کے لیے ایک جسم تھا جس کی آواز جس کا آواز تھا موسا کن لگے یہ ہے محبوب تمہارا اور محبوب موسا علیہ السلام کا موسا علیہ السلام بھول گئے ہیں کہ کوہ طور پر گئے ہیں سمجھ رہے شاہ صاحب رحم اللہ فرماتے میں جمہور علماء جمہور علماء اس طرف چلے گئے کہ اکثر جاہل بنی شریر کے حلولی مذہب تھے اور حلول ذات پروردگار کا بعض اچام کے اندر تجویز کرتے تھے سامری کو اس قسم سامری نے بھی اس قسم کے ساتھ ان کو گمراہ کیا کہ پروردگار تمہارا بیچ صورت اس گوشالہ کے ظہور کیا ہوا ہے اور اس گوشالہ کے آواز اور اس کی حرکت کو دلیل اور شاہد اس دعوے کا اس نے بنا دیا جس طرح کے ہندو جس جگہ پر بھی کوئی امر عجیب مشاہدہ کرتے ہیں دراں جا حل کا کر کرداب پرست تعظیم اقسا پیش میں آ اس جگہ پر حرول خالقات کر کے اس کی اور اس کی تعظیم آخری درجے کی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور آیات اور احادیث بہت ساری ہیں جو اس کو دلالت کرتی ہے کال ولا تدرم نہ سواؤ ملا یوس نسرا اور کہتے ہیں نہ چھوڑو تم اپنے ماں بدھوں کو نہ چھوڑو تم ود کو نہ سوا اور نہ یعوس یو کو نہ سر کو ان کو یہی پانچ بزرگ ہیں جو حضرت ادنی صلی السلام کے بیٹے تھے نا نیچے اور نیچے عمارت پر ہو شام سلف حضرت قوم حضرت نو علیہ السلام را اصل مرض آبود قوم حضرت نو را اصل مرض آبود نو علیہ السلام کی قوم کی اصل بیماری یہ تھی کہ تقرب اللہ, اللہ کے طلب کے اندر اور استعانت در حوائد کے طلب کے اندر مظاہر کاملہ کی طرف توجہ کرتے ارواح اولیاء گرفتار تھے اور تقرب بس ہوئے مرتبہ تنظیم و استعمال و اصل در ذہن عیشان گنجائش کرد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرتبے کی طرف تقرب حاصل کرنا اور اس مرتبے سے مدد مانگنا ان کے ذہنوں کے اندر بالکل گنجائش ہی نہیں رکھتا تھا انوان ہفتم در بیان پرستش کر دم مشرقین روحانی جاتے غیر میری طرف دیکھو حضرت تم. روحانی جاتے غیر بیجا چیز ہے سنو بات ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ہر آسمان کی ایک روح ہے ہر آسمان کی وہ روح اس آسمان کے اندر کار فرما ہے اور آسمان کے ذمہ اللہ نے جو کام لگائے ہیں اس روح کی وجہ سے آسمان زندہ ہے اور آسمان ان کا ادراک کرتا ہے اور وہ سارے کام کرتا ہے سمجھے یہ بات جی جی جی جی جی ان کو کہا جاتا ہے روحانیات جاتے کیا کہا جاتا ہے اسی طرح انہوں نے یہ بھی عقیدہ رکھا ہوا تھا کہ ہر زمین کی ایک روح ہے وہ روح اس زمین کو کام, کام کاج کروا رہی ہے اس روح کی وجہ سے زمین کو ادراک ہے اور زمین کے ذمہ جو کام ہے وہ کام کر رہی ہے ان کو کہا جاتا ہے روحانی جاتے غیبیہ روحانی جاتے ان کی بھی وہ عبادت کیا کرتے تھے اور ان کو بھی مشکل پوچھا حاجت روا سمجھتے تھے اور پھر ان کی مورتیاں انہوں نے تیار کی ہوئی تھی مورتوں کے آگے جھکتے تھے اور مقصود وہ روحانی جات تھے بات سمجھائی سر شابد الزیز اللہ کی ایک عبارت پڑھ لو کافی ہے وبا ز روحان یا تو غیبی عرا مربی خود کرار دادا اندھ بعض لوگوں نے روحانیات غیبیہ کو اپنا مربی قرار دیا ہوا ہے بلکہ جماعت از بلکہ ایک جماعت نے تو ان میں سے ہر اقلیم را روح از کیا فلکیا مدبر و مربی شناسد ہر اکلیم کے لیے الواح اروائے میں سے کسی روح کو مدبر اور مربی پہچانتے ہیں وہ ہر نویرا از انوائے عالم اور ہر قسم کو اقسام عالم سے نیز روح و مدبر اور مربی اجکاج کرتے ہیں او سمجھ رہے ہو جی عالم بہت ہے نا جی عالم حیوانات عالم نباتات عالم جمادات عالم انسان عالمان اپنا جنات عالم مل... عوالم مختلف ہے نا رب ال... الحمدللہ رب العالمین ہے نا صحیح تو ہر عالم کے لیے روح انہوں نے مدبر مربیت کا کیا ہوا ہے اور برائے دفع کرنے ہر بیماری کے اور حاصل کرنے ہر کیفیت کے بدن کے اندر حرارت برو دترتو بجو سے انہوں نے بھی روح مقرر کیے ہوئے تھے کہ ان سے مدد حاصل کرتے تھے لیکن جب ارواح ان کی نظروں سے غائب تھے تو ان کی صورتیں اور ان کی شکلیں برائے آہا ساختہ ان کے لیے بنا کر گا جاتے و متروں سے ان کے سامنے پیش آتے تھے جی اور جی سمجھ رہے ہو جی اگلے صفحے پر آ جاؤ فائدہ نمبر ایک دیکھ رہے ہو جی ہاں میری طرف دیکھو حضرت بس اب آسان بات ہے ساری پڑھ لیں جلدی مشرقین نے جن جن چیزوں کی عبادت کی وہ دو قسم کی تھی مشرقین نے جن جن چیزوں کی عبادت کی ہے وہ کتنی قسم کی تھیں دو ایک قسم تو وہ تھا جو بزرگ کی مورتی بناتے بزرگ کا بت بناتے بزرگ کی شکل تیار کرتے خواب وہ پتھر سے بناویں یا لکڑی سے یا پیتل سے یا سونے سے سمجھا یا پتھر سے یا کسی اور چیز سے بنا اس کو کہتے ہیں سنم اس کو کہتے ہیں وسن اس کو کہتے ہیں تمثال کیا کہتے ہیں سنم, سنم،, سنم. وسن اور تمثال یہ تین نام ہیں یہ کس چیز کے نام ہیں بزرگوں کی انسانوں کی یا جنات کی مورتیاں سن رہے ہو یہ میں زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ آج صبح کے سبق میں تم نے وضاحت سے پڑھایا کہ اسنام اور آجار وغیرہ سنم جو ہے سنم سنم پتھر کو نہیں کہتے سنم کہتے ہیں بندے کی شکل کو سنم پتھر کو نہیں کہتے بلکہ بندے کی شکل کو کہتے ہیں خواب پتھر کی ہو لوہے کی ہو تانبے کی ہو درخت کی ہو حجر شجر کی ہو کسی چیز کی ہو بندے کی شکل کو سنم کہتے ہیں پتھر کو سنم جب تم جلال پڑھو گے نہ غلط فیل اسنام آئے گا تم پریشان ہو گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اسنام پتھروں کو نہیں کہتے بندوں کی شکلوں کو کہتے ہیں کن کو کہتے ہیں تو بندوں کی شکلیں انہوں نے کیوں بنائی تھی آج صبح تم نے پڑھ لیا ابھی بھی, بھی پڑھ رہے ہو کہ وہ شکلیں مقصود نہیں تھی وہ جن کی شکلیں وہ مقصود ہوتے تھے اب دیکھو فائدہ پڑھو تم فائدہ نمبر اول مشرقین نے جن جن چیزوں کو اپنے معبودوں کے لیے قبلہ توجہ بنا کر ان کی عبادت کی ہے وہ دو قسم کی تھی قسم اول یہ کہ ان معبودوں کے نام کی مورتی تیار کرتے انسانی شکل پر اس کو سنم وسن اور تمثال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں علامہ خاضن رحم اللہ فرماتے ہیں والاسنام و جمع سنم اسنام و جم و سنا من اسنام سنم کی اور وہ تمثال ہے اللہ دینا خاج من خاشا بن او ہجارتن او حدید وہ جو بنایا جائے لکڑی سے یا پتھر سے یا لوہے سے یا سونے سے یا چاندی سے اللہ سورت السان انسان کی شکل پر ہو وہ ہو وسن اور وہی وسن ہے کیا سمجھ آیا یہ جی بات یاد رہے گی سنم پتھر کو کہتے ہیں <تصفح> <تصفح> سنم کس کو کہتے ہیں <تصفح> انسانی شکل کو کھاب پتھر کی ہو لوہے کی ہو تانبے کی ہو کسی چیز کی ہو سمجھا نا دوسرا قسم حضرت اس بزرگ کی طرف جو چیزیں منسوب تھیں مثلا بزرگ کا آسا ہے بزرگ کا جبہ ہے بزرگ کی تصویر ہے اس کے بیٹھنے کی کرسی ہے نیند کی چار پائی ہے کچھ بھی ہے اس کو یادگار بنا کر اس کے آگے سیدھے شروع کر دو مقصود وہ نہیں مقصود وہ بزرگ ہے سمجھا نا اس کو کہا جاتا ہے نصب کیا کہا جاتا ہے نسب کہا جاتا ہے اب دیکھو پڑھو وہ ہو گا کلو مان اسے بابا او جی نصب کس کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جسے کھڑا کیا جائے اور عبادت کی جائے اس کی اللہ کے سوا اللہ کے آگے فائدہ نمبر دو پر اگلے صفحے پر آ جاؤ حضرت امام جسا سراغی رحم اللہ لہنفی اور اللہ مشاہ اسمیل شہید کی تحقیق یہ ہے کہ وسن اور نصب ایک چیز ہے وسن اور نصب پہلا کال یہ کہ سنم وسن تمثال ایک چیز ہے اب ہے کہ نصب اور وسن چیز ہے اب پڑھو ول وسنوں کا نصب ہے اور وسن جو ہے وہ نصب کی طرح ہے برابر اور دلالت کرتے ہو اس بات کے کہ وسن نام ہے اس میں جو واقع ہوتا ہے اوپر ہر چیز کے جو مصور نہیں ہے ہر وہ چیز جو مصور نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں وسن جو مصور ہے اس کو کہتے ہیں سنم جو غیر مصور ہے اس کو کیا کہتے ہیں نصب اور وسن کہتے ہیں سمجھا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دی ابن حاتم رضی اللہ تو جبکہ آئے تھے حضرت کی خدمت میں اور حضرت کی گردن کے اندر صلیب تھی الفاظ الوسن میں انہوں کے گا ڈال دی تو اس وسن کو اپنی گردن سے تو بس نام رکھا نبی علیہ السلام نے صلیب کا وسن تو بس دلالت کرتی ہے یہ جی حدیث ابر اس بات کے کہ نصب اور وسن نام ہے وسطے ہر اس چیز کے جو کھڑی کی جائے عبادت کے لیے اگر کہ مصور اور منقوش نہ ہو سن رہے ہو اب آگے فائدہ بھی پکتے ہو اردو میں ان بارات سے واضح ہوا کہ سنم تمثال اور وسن پتھر محض کو نہیں کہتے اور نہ یہ کالماج حجر کے مرادف اور ہم مانا ہیں بہرحال کسی بزرگ کی مورتی اور تصویر اور چیز ہے اور پتھر محض اور आ چیز ہے اسی طرح نصب اور پتھر محض بھی ایک نہیں ہے کیونکہ ایک وہ پتھر ہے جو کسی ہستی کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے معبوس سمجھا جا رہا ہے اور دوسرا وہ پتھر ہے جس کو کسی شہر کی نسبت حاصل نہیں ہے غرض یہ ہے کہ جو حضرات قرآن میں ان کلمات کا مانا پتھر محض سے کرتے ہیں وہ قرآن کی صحیح اور سچی تفسیر کو مسئل کر کے دیتے ہیں وہ سن رہے ہو ہاں قبر تازیہ آلم کبا جس کی عبادت کی جائے اسے بھی نصب کہا جاتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے ہاں پڑھ ہوا یہ اللہ علامہ احمد رومی کی عبارت ہے والانصاب جمع نصب بن ان ذمتین انصاب جمع نصب کی ذمت ہیں کے ساتھ یعنی نون فاد پر زما ہے یہ جمع نصب کی ساتھ فتح اور سکون کے وہ وہ کلو ما انصبا عب ا امید من دون الله تعالی اور وہ ہر وہ چیز جس کو خلق کیا جائے اور عبادت کی جائے اللہ کے سوا من شجرن او حجرن او قبرن شاجرن او حاجارن او قبرن یا قبر ہو بے بغیر مجالس البرار شاہ ولی اللہ رحم اللہ گرماتے ہیں وہ حرام حسان ذبے کر دس بر نشان آئے محبود باطل اور حرام ہے وہ جانور جو زبے کیا جائے اوپر نشانات معبود باطل کے وہ ماذو بالسب کا منع کر رہے ہیں آگے کہتے ہیں مترجم گو مترجم کہتا ہے یعنی برسورت و قبر یعنی بر بزرگ کی صورت پر یا قبر پر جو ذبے کیا جائے وہ بھی نصب میں داخل ہے اللہ عالم تو سمجھ رہے ہو ماخذ نمبر تین عطنے یہ جسار کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہ لا تجل قبری وس یعبد اے اللہ نہ کر میری قبر کو وسن جس کی عبادت کی جائے معلوم ہوا قبر بھی اس میں داخل ہے وسن اور نصب میں داخل ہے کس میں داخل ہے وسن اور رسوم میں داخل ہے اگلے صفحے پر آ جاؤ فام صرف ملالی علی کاری کی پڑھو اے لا تجل قبری مثنفی تعظیم یا اللہ نہ کر میری قبر کو مثل وسن کے بیچ تعظیم کرنے لوگوں کے اور واپس آنے ان کے وس سے زیارت کرنے میں قبر کے بعد ایک دفعہ آنے کے سن رہا ایک دفعہ آئے میری قبر کی اجازت کریں پھر آئیں پھر آئیں یا اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانے کیا سنا ہے کیا سمجھا ہے تم سن رہے ہو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی نیت کر کے سفر کرو مکہ مکرمہ سے انشاءاللہ ان کی تردید آگے آئے گی یہاں بھی ہو رہی ہے خود نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یا میری قبر کو وسن نہ بنانا کہ لوگ بار بار میری قبر پر آئیں زیارت کرنے کے لیے یہ حضرت کی دعا کے خلاف ہے اور حضرت کی قبر کو وسن بنانا ہے کیا بنانا ہے ہاں مسجد نبوی کی زیارت کر کے سفر کرو سفر کر کے جاؤ مسجد کی زیارت کرو اندر قبر کی بھی زیارت ہو جائے گی سن رہے ہو استقبال بہوف سجود اور منہ کرنا طرف اس کے سیدھے کے اندر جس طرح کہ ہم سنتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں اباز مزارات اور مشاہد میں سمجھا سر بس وہ بحث کو مکمل کرنے کے لیے اب تاغوت کا معنی کرتے ہیں کہ قرآن میں تاغت کا لفظ آیا ہے نا جی ان ابد اللہ بجتاب البوت سمجھا نہ اور پیچھے آیا ہے لا راہی نا کتو نہ روح من لگے فمئی اب تاغوت کا معنی ہے تاغوت کا پہلا معنی ہے شیطان اتابوت اشیتان ماخذ نمبر دو لکھا ہے وہ مرویو عمر بن الخطاب والحسین بن علی رضی اللہ عنہ مانا دوم ہے ساحر جادو گھر کالہ ابن سیرین و ابل عالیہ تیسرا معنی ہے کاہن جنوں سے خبر لینے والا کالہ جابر و ابن جبیر و, و ابن جریج جی اگلے صفحے پر آ جاؤ چوتھا معنی ہے اسنام کیا معنی ہے اول اسنام کالہ بازوم پانچواں معنی ہے سادانہ بوتوں کے مجاور بیمان سمجھا اول مترجمون بین جد اسلام ہے چھٹا معنی ہے وہ حکام اور سردار جن کا حکم اللہ تعالی کے حکم کے مقابلہ میں مانا جائے اللہ کے حکم کے مجاہد کہتے ہیں تاغ شیتان ابھی صورت انسان کے شکل انسان کی لیکن ہوتا شیطان تھا بےمان فیصلے لے جاتے طرف اس کے وہ صاحب امرحم ساتواں معنی ما ہے مخصوص بت کا نام تھا کیا تھا کالائ جریل انصاہب آباد طرف اس بات کے جب تو تاغوت دو بت تھے تھے ان کی عبادت کیا کرتے تھے اس کے بعد لیا جائے روایتی کرما سے کال عال جب تو, تو سانا مان ہے سمجھ رہے ہو آٹھواں مان ہے وہ جن اور پری جو بتوں میں داخل ہو کر کلام کرتے تھے ان کو بھی کیا کہتے ہیں تاغت کہتے ہیں جہاں قاتب کی مہربانی اور غلط لکھ دیا اس نے مانا نہوم نہیں لکھا ہوا نام ما مانا ہے ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا کیا کی گئی ہے مہربانی کرو بعد میں لکھ لینا تم ابھی میں پڑھتا ہوں بعد میں لکھنا ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا اب عبارت کرو ماخذ اس کا ہے معنی حس لکھا ہے ماخذ مانا نہم کا ہے سمجھا ماخذ سے پہلے مانا نہم لکھ دینا کال اللہ صبح ابے ابو اب اور ہے نہیں ہے جی مورینا حسین علی رحمہ اللہ نے تاغت کا معنی کیا ہے کلو ما عبیدہ جی دون اللہ امبیا اولیاء سب اس میں داخل ہیں اب جو شکور ترمزی علیہ ماحتات کیے ہیں اب دیکھو جمہور لغت کا حوالہ لیش کہتا ہے اب عبیدہ کہتا ہے کسائی کہتا ہے و جما ہیر وغیرہ کیا لفظ ہے جما ہیر ولی کہتے ہیں اتاغو کلو ما دمن تاغوت ہر وہ چیز جس کی عبادت کی گئی ہو اللہ کے سوا ماخذ نمبر دو بتاوت والا کلے باطل میں غیر ہی تابوت اطلاق کیا جاتا ہے ہر باطل پر معبود ہو یا غیر معبود ہو اور سمجھ رہے ہو جب کا مانا پہلا مانا جادو سمجھا الج تو سہرو کالہ عمر و مجاہد ال شابی دوسرا مانا بت ابل اسنام رواہ ابن عباس و بھی کال زحاک و الفرا تیسرا مانا گمراہی کی دعوت دینے والے مولوی پیر سردار سن رہے ہو ماخ کا بن اشرف بیمان مراد رواہ زحاک ان ابن عباس ولحسن مجاہد چوتھا مانا کاہن۔ اب الکاہن و روبیان ابن, و و ابن شیطان شیطان ساہر جادوگر ساہر ہو سمجھ رہے ہو ساتواں ایک خاص بدھ کا نام تھا جس کی مشرقین عبادت کیا کرتے تھے آٹھواں مانا شرک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما مجمین الجب تو اشرک نواں معنی ہر ماسی سی جس کی عبادت کی جائے ہر ماں سو اللہ جب تو اسلام ہو وک الو ماں اوبے جب تو کو کہتے ہیں اور ہر وہ چیز جس کی عبادت کی گئی وہ اللہ کے سوا ابو سعود البہر المحید مسئلہ سمجھ آیا ہے اسنام والا مسئلہ صبح سے چلا ہے وہ بھی سمجھ آ گیا ہے ناظم صاحب نے پرچی لکھی ہے شروع کر رہا ہوں یہ بھی بڑا قیمتی مسئلہ ہے مسئلے تو سارے قیمتی ہیں سنو بات جب ہم مسئلہ توحید پیش کرتے ہیں اور یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مختار کل اور متصرف ہے امبیا اور اولیاء یا مختار کل اور متصرف نہیں ہیں تو غالی حضرات اپنے خانہ ساز عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے امبیا کرام کے معجزات پیش کرتے ہیں کیا پیش کرتے ہیں معجزات مثلا نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ توام بڑھ گیا حضرت جابر کے گھر سمجھا سی حضرت کا معجزہ تھا کہ حضرت جابر کی خجوریں بڑھ گئیں اسی طرح پانی جو تھا معمولی سا پانی تھا اسی اسی آدمی نے وزو کر لیا اس قسم کے معجزات جو ہیں حضرت کے وہ پیش کر کے نبی علیہ السلام کا تصرف ثابت کرتے ہیں اسی طرح اولیاء اللہ کی کرامات ذکر کر کے ان کے تصرف کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے اس شعبوں کو حل کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام رام اور اولیاء کرام رام کے موجزات اور ان کی کرامات کا کیا جواب ہے سن رہے ہوں جی اب سنو بات ماکبل میں بھی پڑھائے ہو حضرت آل سنت وال جماعت کے نزدیک انسان جو اپنے اختیار سے کام کرتا ہے افعال اختیاریہ کا خالق اللہ ہے اور قاصب بندہ ہے خالق اللہ ہے اور قاسب کون ہے بندہ ہے مثال کے طور پر میں گھر سے چل کر یہاں پہنچا ہوں یہ میرا فعل اختیاری ہے اپنے ارادے سے آیا ہوں اس فعل کا خالق اللہ ہے اور کاسب میں ہوں میں سمجھایا ہوں پیچھے کیا مطلب ہے یعنی اس چل کر آنے کی قدرت مجھے اللہ نے دی ہے قدرت کس نے دی ہے اللہ اس قدرت کو میں نے استعمال کیا ہے اللہ نے قدرت دی ہے میں نے اس قدرت کو کیا, کیا ہے استعمال کیا ہے یہ ہے کہ خالق اللہ ہے اور قاصب بندہ ہے پیدا تو خدا کرتا ہے ان افعال کو اور ان افعال کا کرنے والا کون ہوتا ہے بندہ سمجھ رہے ہو جی لیکن حضرت تمام اہل سنت والجماعت تمام مسلمان متفق ہیں اس بات پر کہ موجہ جو ہوتا ہے وہ خلق بھی خدا کا ہے اور کسب بھی خدا کا ہے اس کو پیدا بھی خدا کرتا ہے اور اس کا کسب بھی کون کرتا ہے نبی کا نہ خلق ہے نہ نبی کا فیل ہے نہ نبی کا کسب ہے نبی کا کسب ہی نہیں ہے صرف سے یہ بات سمجھنی ہے آپ نے انشاءاللہ شاء اللہ آگے آ رہی ہے اہل سنت والجماعت بلکہ تمام مسلمان کیا کہہ رہا ہوں تمام, تمام مسلمان متفق ہیں اس بات پر کہ موجہ اور کرامت یہ نبی اور ولی کا فیل نہیں ہوتا یہ خلق بھی خدا کا ہے کسب بھی خدا کا ہے فیل ہی خدا کا ہے نبی کا سرے سے فیل ہی نہیں ہے سمجھا ملی کا سرے سے فیل ہی نہیں آئے سمجھا نا ہاں مسلمانوں کے خلاف فلاسفہ ملائنا کا یہ عقیدہ ہے کہ موجزہ نبی کا فیل ہوتا ہے کس کا عقیدہ ہے فلاسفا جو کافر ہیں فلاسفہ جو کفار ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ موجہ کس کا فیل ہوتا ہے نبی کا ورنہ تمام مسلمان متفق ہیں اس بات پر کہ موجہ خود فیل ہی کس کا ہوتا ہے جب نبی کا فیل ہی نہیں ہے جب کرامت ولی کا فیل ہی نہیں ہے تو اس سے تصرف کس طرح ثابت ہوگا تصرف کس طرح جب فیل ہی ان کا نہیں ہے جب اختیار ہی ان کا نہیں ہے تو ان کا تصرف کیسے ثابت ہوگا میری طرف دیکھو میں بات آگے چلا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں بات نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کو موجہ دکھایا جائے اللہ نے فماف ہے ان تبتا یا نفا عرض اور سلامن فتا تم آیا اگر آپ کو طاقت ہے آپ آسمان پر سیڑھی لگا کر کوئی موجہ لیا ہو ان کو دکھاؤ یا زمین میں سرنگ لگا کر موجہ نکال کر ان کو دکھا سکتے ہو تو دکھا دو میں ان کو معجہ نہیں دکھاؤں گا حضرت نبی علیہ السلام چاہتے رہے اور ترستے رہے جاتے رہے اور ترستے رہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ یہ معدہ ان کا منہ مانگا دکھا دے لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی تو حضرت کوئی موجہ دکھا نہ سکے حضرت کر نہ سکے اللہ کی مرضی نہ تھی اللہ کی اللہ نے اپنی طاقت کو استعمال نہ کیا تو حضرت کچھ بھی نہ کر سکے معلوم ہوا نبی کا کوئی اختیار نہیں ہے اب آگے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ کرنی ہے اور ہے نہیں ہے میری طرف دیکھو سارے کوئی نیچے نہ دیکھے نبی علیہ حصلات و تسلیم کا موجہ تھا آپ نے اشارہ فرمایا چاند دو ٹوٹے ہو گیا پڑھا ہے تم نے یا سنا ہے چاند دو ٹکڑے ہوا نہیں ہوا اب یہاں غور کرنے کی بات ہے نبی علیہ حصلات و تسلیم کا فیل کیا تھا مولویوں غیر مولویوں سارے توجہ کرو نبی علیہ السلا تسلیم کا فیل تھا انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا انگلی کے ساتھ یہ فیل ہے نبی علیہ السلام کا اور یہ معجزہ نہیں ہے یہ معجزہ کیوں انگلی کے ساتھ میں بھی اشارہ کر رہا ہوں ہزار بار اشارے کرا ہوں آپ بھی اشارہ کر سکتے ہو معجزہ ہے چاند کا دو ٹکڑے ہونا اس میں نبی علیہ السلام کا کوئی دخل نہیں ہے موجزہ اشارہ کرنا نہیں موجزہ چاہے چاند کا حضرت کا کام ہے اشارہ کرنا اشارہ تو آپ بھی کر سکتے ہو میں بھی کر سکتا ہوں یہ موجزہ موجزہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو چاہ کر دے عاجز کر دے اور اشارہ تو ہمیں عاجز نہیں کرتا میں بھی اشارہ کرتا ہوں تم بھی اشارہ کرتے ہو اشارہ کرنا موجہ نہیں موجزہ ہے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ نبی علیہ السلام کا فیل نہیں یہ خدا کا فیل ہے کس کا فعل ہے کچھ سمجھ ہی ہے بات حضرت کا کام ہے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا اور یہ موجہ نہیں کیونکہ اشارہ آپ بھی کر سکتے ہو میں بھی کر سکتا ہوں کافر بھی کر سکتا ہے موجہ ہے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا اس میں حضرت کا کوئی دخل نہیں تھا چاند آسمانوں پہ ہے نبی علیہ السلام زمین پہ کھڑے ہیں کچھ سمجھ ہے آگے چلو میں اور بات کر رہا ہوں حضرت منصالیہ علیہ و تسلیم کو کہا گیا الق اثاط اپنی لاٹھی نیچے ڈالو آپ نے جو لاٹھی مبارک نیچے ڈالی فائضہ ہے یہ حیت ان فوراً وہ لاٹھی سام بن گئی دوڑنے لگ گئی اب سنو بات حضرت علیہ السلام کا کام ہے لاٹھی کو نیچے ڈالنا حضرت کا کام کیا ہے بولو بولو لاٹھی کو نیچے ڈالنا یہ لاٹھی کو میں نیچے ڈال رہا ہوں ڈالیا نہیں ڈالی آپ ڈال سکتے ہو نہیں ڈال سکتے یہ موجہ نہیں ہے موجہ ہے لاٹھی کا سانپ بن جانا اس میں حضرت کا کوئی دخا ہے لاٹھی کو نیچے ڈالنا موجہ نہیں کیونکہ لاٹھی کو ہر بندہ نیچے ڈال سکتا ہے حضرت کا کام ہے لاٹھی کو نیچے ڈالنا اور یہ موضا نہیں موضا ہے لاٹھی کا سانپ بن جانا اس میں حضرت کا کوئی دخل لیں ورنہ اگر حضرت کا دخل ہوتا حضرت نے خود سانپ بنایا ہوتا تو سانپ سے ڈرتے نیم. آپ کیوں ڈر کر بھاگ رہے ہیں معلوم ہوا آپ کا کوئی دخل ہمارے نہیں ہے نیم. نیم. نیم. تو کچھ سمجھ آ رہی ہے حضرت کا کام کیا ہے لاٹھی کو نیچے اور یہ موجہ نہیں چونکہ ہر بندہ کر سکتا ہے موجزہ ہے لاٹھی کا سانپ بن جانا اس میں حضرت کا کوئی دخل نہیں ہے اگر دخل ہوتا تو حضرت ڈرتے در نا ہی بات جی. اب آگے چلو اللہ نے فرمایا سانپ کو پکڑو سانپ کو خود ہا ولا تخف ڈرو نہیں سانپ کو پکڑو موسا علیہ السلام ڈر رہے ہیں اللہ کہتا ہے ڈرو نہیں موسا علیہ السلام نے کپڑا لپیٹا ہاتھ پہ کرتے, کرتے کرتے یوں جا کر جو پکڑا تو پھر وہ لاٹھی بن گئی ہاں جی اب حضرت کا کام کیا ہے حضرت کا کام ہے سانپ کو پکڑنا ہیا کو اخذ ہیا یہ حضرت کا فعل ہے اخذ ہیا سانپ کو پکڑنا. اور سانپ کو تو کتنے جوگی پکڑے پھر رہے ہیں لوگ پکڑتے ہیں نہیں پکڑتے سانپ کو سانپ کو پکڑنا حضرت کا فعل ہے اور سانپ کو پکڑنا کوئی موجہ کیونکہ عام آدمی کافر لوگ بھی سانپ کو پکڑ رہے ہیں موجزہ ہے سانپ کا لاٹھی بن جانا اس میں حضرت کا کوئی دخل لے کچھ سمجھ آیا ہے موجہ سانپ کو پکڑنا نہیں موجزہ ہے سانپ کا لاٹھی بن جانا اس میں حضرت کا دخل نہیں حضرت کا کام ہے سانپ کو پکڑنا اور یہ سانپ کو پکڑنا موجہ نہیں کیونکہ عام آدمی بھی پکڑ لیتا ہے موجہ ہے سانپ کا لاٹھی بن جانا اس میں حضرت کا کو کوئی دخل کچھ سمجھ آیا ہے آگے میں ایک اور مثال بھی دیتا ہوں تاکہ تمہیں خواب میں بھی یاد رہے یہ بات و تسلیم کو اللہ نے موزہ تھا فرمایا کیا تھا موضا سالے سلاد و تسلیم مٹی کا گارا بناتے گارے کا پرندہ بناتے اور جس طرح چھوٹی بچیاں کھیلتی ہیں نا مٹی کے گھر بناتی ہیں مٹی کے بندے بناتی ہیں سمجھا نا سیں مٹی کا پرندہ آپ بناتے تھے اس کے بعد اس میں پھونک مارتے تھے پھونک مارتے تھے اس کے بعد وہ پرندہ زندہ زندہ پرندہ بن کر اڑنے لگ جایا کرتا تھا یہ حضرت عیسا علیہ السلام کا کیا ہے موجہ ہے اب اس میں آپ نے غور کرنا ہے عیسا علیہ السلام کا کام تھا مٹی کا جانور بنانا مٹی کا پرندہ بنانا اور پھر اس میں پھونک مارنا یہ موجہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ آپ بھی بنا سکتے ہو مٹی کا پرندہ اور آپ بھی اس میں پھونک مار سکتے ہو موجہ ہے مٹی کا زندہ ہو جانا مٹی کا زندہ ہو جانا اور مٹی کا زندہ ہو جانا خدا کہتا ہے فیقون و تیرم بے عزم اللہ فیقون و تیرن امی اخلوں کو لکم منتین کا حیاتی اچھی میں تمہارے لیے مٹی سے بناتا ہوں پرندے کی شکل کا حیاتی آتی پرندے کی شکل انفوقیے میں اس میں پھونک مارتا ہوں دو چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اخلوکو انفخو میں بناتا ہوں میں پھونک مارتا ہوں لیکن زندہ کب ہوتا ہے فیقون و تیرن اللہ لا بے عزنی میرے حکم کے ساتھ نہیں پرندہ بنتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت کا کام ہے مٹی کا پرندہ بنانا اور اس میں پھونک مارنا یہ موجہ نہیں کیونکہ یہ ہر بندہ کر سکتا ہے موجزہ ہے اس مٹی کا زندہ ہو جانا اور یہ کس کا فیل ہے اللہ کا فیل معلوم ہوا کہ موجے کے اندر نہ نبی کا فیل ہوتا ہے نہ خلق ہوتا ہے نہ قصب ہوتا ہے نہ دخل ہوتا ہے جب نبی کا کوئی دخل ہی نہیں ہے تو نبی کا تصرف کیسے بن گیا کچھ سمجھ آیا ہے اچھی طرح اب پڑھو عبارتیں پڑھو اب حافظ ابن الحمام اور کمال بن ابی شریف فرماتے ہیں تالا اور جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بے شک موجہ نہیں ہوا کرتا مگر فیل اللہ تبارہ گوت کا کس <تصالح> <تصالح> کا فیل ہوتا ہے <تصالح> اب نیچے ماخذ نمبر دو پڑھو سید جوتا شیخ عبد القادر جیلا نی اللہ خارے کے کے متعلق فرماتے ہیں فیوراز آلک من کا فی ظاہر العقل حکم پر دیکھا جاتا ہے وہ خارے کے عادت تیری طرف سے ظاہر عقل اور حکم کے اندر بہو فعل اللہ ہے حالانکہ وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اور اللہ کا ارادہ ہوتا ہے پکی بات ہے یقینی علم، علم کے لحاظ سے سمجھا نا سی شیخ عبد الحقیل بھی اس کا ترجمہ کرتا ہے وہ ترجمہ بھی پڑھو پر دیدہ میں شود آ فیل و تصرف از تو در ظاہر عقل و حکم وائے پس دیکھا جاتا ہے وہ فعل اور تصرف تیری طرف سے ظاہر عقل اور حکم کے اندر حالانکہ وہ تکمین اور خار کی عادت تفیل اور تصرف اللہ کا, آیا اور کا آئے اور ارسی کا ارادہ آئے بیچ نظر یقین اور علم کے نظر یقین اور علم باطن کے اندر آگے محدث اس عبارت پر تشریح کرتے ہیں کہ موجا و کرامت فیل خداست موجا و کرامت کس کا فیل ہے موضا و کرامت پھیلے خدا است معزہ اور کرامت اللہ کا پھیلا ہے کہ ظاہر میں گردت بردست بندہ کہ بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے بجیحت تصدیق و تقریم ہے کہ تصدیق و تکریم مقصود ہوتی ہے نہ پھیلے بندہ آست نہ پھیلے بندے, منا بندے منا کا فیل نہیں آئے کہ صادر میں گردت با کز و اختیار ہو کہ اس کے قصد و اختیار کے ساتھ صادر ہو جس طرح کے باقی افعال ہوتے ہیں جس طرح کے بات سمجھ لیجیے سی اور عبارت محدس کی موجزہ پھیلے نبی نیست موجہ فیل نبی نیست موجہ نبی کا فیل نہیں آئے بلکہ فعل خدا خدا است بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو بردست وہ اظہار نمودہ جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر کیا ہوتا ہے بے خلاف افعال دیگر بے خلاف دوسرے افعال کا کہ کسب بندے کی طرف سے ہوتا ہے اور خلق اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے ودر موجا کسب نیز از بندہ نیست ودر موجا کسب نیز از بندہ نیز اور موجے کے اندر تو بندے کی طرف سے کسب بھی نہیں ہے سمجھے یہ بات اچھی طرح اب شاہ اسمیر شہید رحم اللہ کی بارک پڑھو بیان شان کے حق دبالا ب قدرت کامل خود در عالم تقوین تصروں سے عجیب و غریب بنا بر تصدیق مقبول از مقبول آن خود میں نمایاد بیان اس کا یہ کہ اللہ تبارک بطالا اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے عالم تکمین کے اندر عجیب و غریب تصرف کو بستے تصدیق کرنے کسی مقبول کے اپنے مقبولوں سے کرتا ہے نہ کہ قدرت صدور خارقیادت درو ایجاد میں فرمایات یہ نہیں ہے کہ قدرت صدور خارقیادت کی, کی اس کے اندر پیدا فرمائے اور اس کو اس کے اظہار کا حکم فرمائے ہاشا وکل ہاشا ایسا بالکل نہیں ہے قدرت تصرف در عالم تکوین از خواص قدرت ربانی تصرف کرنے کی قدرت عالم تکوین کے اندر تصرف کرنے کی قدرت اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے خواص سے ہے نہ آز آسار قوت انسانی بات سمجھیے تھی اچھا سر اگلے صفحے پر آ جاؤ ماخذ نمبر دو میں عرض تلاؤ قاضی آز, آز, آزود اور سید سند لکھتی ہیں وغرضھا ہا ھا ہا ھنا رد شبهات منکرین علی البی سفات رحم طوایف ہو اور ہماری غرض جہاں پر رد کرنا ہے شبهات منکرین بے صد کی اور اس کے چند چند غیائیں پھر وہ تاسع پانچویں کا ذکر ہے بتائفۃ الخامس من قالا پانچواں طائفہ وہ ہے جو کہتا ہے ظهور المعجزۃ لا یجد ال علی سجد فی دعوۃ النبوۃ ہے موجے کا ظاہر ہونا صدق کسی دا نبوت پر دلالت نہیں کرتا احتمالات ان چند احتمالات کی وجہ سے پہلا احتمال ہے کون من فیل ہی لا من فعل اللہ ہونا موضے کا فیل پیغمبر کا اللہ کا فعل نہیں ہے فلا نازلن منزلت تصدیق لہو من اللہ ہے بس نہیں ہوگا وہ موجہ اترنے والا پمنز تصدیق کی اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے تصدیق موجے کے ذریعے نبی کی ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں یہ کہ فعل خود نبی کا ہے یہ جی اللہ کا فیل نہیں سنجھے بات آل سنت اور تمام مسلمان کہتے ہیں کہ معزہ فیل ہوتا ہے کس کا آمد. اللہ کا فیل ہوتا ہے نبی کا فیل ہی نہیں ہوتا اللہ معا ظاہر کرتا ہے نبی کی تصدیق کے لیے کس کے لیے آمد. کہ یہ واقعی میرا پیغمبر ہے حکما کہتے ہیں خلاسبہ ملائنا کہتے ہیں کہ یہ فیل نبی کا ہوتا ہے نبی اپنے ارادے سے یہ کام کرتا ہے جب نبی اپنے ارادے سے یہ کام کرتا ہے تو نبی کی نبوت کے لیے یہ دلیل ليه. نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہے وہ اپنے معجزے کے اندر ہمارے نزدیک تو نبی مجبور ہے خدا کر رہا ہے نبی مجبور ہے اور آلائے خدا, آلائے. خدا کر رہا ہے خدا ظاہر کرتا ہے کہ یہ میرا نبی ہے ان کے نزدیک چونکہ فیل خود نبی کا ہوتا ہے اس لیے اس کی نبوت پر دلالت سمجھ رہے ہو جس طرح کے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے زیادہ صرف تمہیں دکھانے کے لیے کہ یہ بڑا نمازی ہے تو زیادہ نماز پڑھنا اس اس کی ولایت پر دلیل ہے نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ذریعہ کر رہا ہو کیونکہ اس کے اپنے اختیار میں زیادہ پڑھے کم پڑھے وہ اپنے اختیار سے زیادہ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگ مجھے دیکھ کر کیا سمجھے کہ یہ ولی ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں نبی کے اختیار میں ہے معوجہ نبی اپنے اختیار کے ساتھ ظاہر کرتا تاکہ لوگ مجھے نبی سمجھے اس لیے یہ نبی کی نبوت پر دلیل ہے نہیں آئے نیچے دیکھو بل جواب تفصیلی تفصیلی جواب پہلے سوال کا یہ ہے. پہلے طیفے کا اللہ محصر اللہ. کہ اب مؤثر ہم بیان کر چکے ہیں کہ نہیں کوئی مؤثر وجود کے اندر مگر اللہ تبارک و تعالی تو پس موجہ نہیں ہوگا مگر فی الفے اس کے نمستے نبوت کے سمجھ رہے بس یہ بات ختم ہو گئی سمجھ رہے سر اب حضرت بحث اول شرک فی علم شروع ہو رہا ہے سمجھا سر فرماتے ہیں اس کی مدلل مفصل بحث تو کتاب التوحید فی ال علم کے اندر ہوگی سمجھا وہاں دیکھ لو جہاں فرماتے ہیں میں مختصرا عرض کرتا ہوں میری طرف دیکھو شرک فی العلم کی تعریف علم کے وہ درجات علم کے وہ درجات جو شرح باری تعالی کے ساتھ مختص ہیں علم کے وہ درجات جو شرحان باری تعالی کے ساتھ مختص ہیں وہ سارے درجات یا ان میں سے کوئی درجہ کسی غیر مخلوق کے لیے ماننا یہ فل علم ہے سمجھا علم کے وہ درجات جو باری تعالی کے ساتھ کیا ہیں مختص ہیں وہ سارے یا ان میں سے کوئی درجہ کسی مخلوق کے لیے ماننا خا ذاتن یہ شرک پھیل علم ہے بات سمجھئیے علم کے وہ درجے جو شریعت محمدیہ اعلی صاحب السلاط وسلام کے اندر اللہ کے ساتھ مختص ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں علم کے وہ درجے جو شران باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں وہ سارے یا ان میں سے کوئی ایک کسی مخلوق کے لیے ماننا کسی مخلوق کے لیے یہ شرک فل علم ہے خا ذات مانے خا خطا مانے اب دیکھو یہ لکھا ہے نا آپ حضرات کے پاس اس کی مدل اور مفصل بحث تو آپ بندہ, بندہ کی تصنیف کتاب و توحید فل علم میں ملازہ فرمائیں یہاں مختصرا عرض کرتا ہوں کہ شرک فل علم یہ ہے کہ خواص علمی یا باری تعالی یعنی علم کے وہ درجات شران اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کسی خاصا کو کسی مخلوق میں ماننا خاص ذاتی طور پر یا عطائی اور ذاہبی اور تفویضی طور پر کہ اللہ نے عطا کیا ہے سمجھا نا سر اب خواص سے یا کے چند نمونوں کا بیان ہے میری طرف دیکھو پہلا خاصا علم ذاتی علم اللہ تبارک وطالعہ کا علم ذاتی ہے کسی کا عطا کردہ علم ذاتی اللہ کا خاصا ہے اللہ کے علاوہ تمام انبیاء تمام ملکہ تمام انسان اولیاء تمام جنات ہر ہر مخلوق کا علم عطائی ہے اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اللہ نے کیا کیا ہے کہہ رہا ہوں کہ علم ذاتی یہ جی خاصہ الہیہ ہے علم ذاتی یہ جی خاصہ الہیہ ہے اللہ کی ذات پاک کا علم ذاتی ہے کوئی انسان سمجھو بات کوئی انسان کسی مخلوق کے لیے علم ذاتی مانے اگرچہ ایک ہر کا اگرچہ ایک ہرف کا بھی علم ذاتی مانے گا تو وہ پکا کافر ہے مشرقہ کافر ہے سمجھ رہے ہو علم ذاتی یہ جی خاصہ الہیہ ہے یہ جی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے کوئی انسان کسی مخلوق کے لیے علم ذاتی مانے گا کہ اس کا ذاتی علم ہے اس کو خدا نے عطا نہیں کیا اس کا اپنا علم ہے تو یہ کیا بن جائے گا مشرق فل علم بن جائے گا اور مشرق بن جائے گا اور کافر بن جائے گا اگرچہ ایک حرف کا علم چون عقیدہ رکھے کچھ سمجھ آیا ہے علم ذاتی کیا ہے خاصہ ہے اللہ الہیات اللہ کا خاصہ ہے علم ذاتی جو انسان کسی مخلوق کے لیے علم ذاتی مانے گا اگرچہ ایک حرف کا چونا مانے وہ مشرق علم بن جائے گا کیا بن جائے گا اچھا. اور, اور آگے چل رہا ہوں دوسرا خاصہ دوسرا خاصہ ہے علم محیط بے کل شعین علم محیط بک ال وہ علم جو سارے جہان کو محیط ہے جہان کا کوئی ذرہ ریت کے ذرات درختوں کے پتے سینوں کے راز رحموں کے اندر کی چیزیں وغیرہ وغیرہ سارا جہان اور اس کے اندر کی چیزیں اشیاء ان کی صفات افعال کردار ساری اشیاء کو جو علم محیط ہے وہ علم کس کا ہے اللہ کا علم محیط میں کل جب یہ بھی خاصا باری تعالی ہے کسی مخلوق کے لیے علم محیط میں کل شہن ماننا یہ شرک فل علم ہے کوئی انسان اگر کسی مخلوق کا علم محیط میں کل شہن مانے گا تو وہ مشرک فل علم بن جائے گا سمجھ یہ بات سے کیا بن جائے گا مشرک حل علم بن جائے گا اب یہ دو لفظ پڑھ لو ان اللہ قد ح علما آپ کے پاسلہ لکھا ہے یہ جی غلط لکھا ہے سمجھا یہ جی الف کی زبر ہے زیر نہیں ہے پیچھے سے ہے نا لالم ان اللہ حق احاط الما جی ان اللہ كل کل شہن و ان اللہ قد احاط اب الشح علما یہ جی انہ ہے انا نہیں ہے ان اللہ قد کا بےکل شہما بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا علمی طور پر ان اللہ اللہ بے شک اللہ پاک جاننے والا ہے سارے غیوب کا وہ کلش ہے علیم اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں بلو اللہ ما فی المین شجرت نا کلامن اور اگر بے شک وہ جو زمین کے اندر درخت کی کل میں بن جائیں اور سمندر جو موجود ہے امداز کریں اس کی اس کے علاوہ سات سمندر تو نہ ختم ہوں گے معلومات اللہ پاکے ان اللہ حاض الحکیم بے شک اللہ غالب حکمتوں والا ہے سمجھ رہے ہو جی میری طرف دیکھو کہ میں ایک بات سمجھا دوں میں نے کتنی خاصے بیان کیے ہیں یہ تو الگ الگ ہیں علم ذاتی الگ ہے علم محیط میں کل شہن الگ ہے یہ نیند فرما رہے ہیں ٹوپی والے جاگو نیند کیوں کر رہے ہو ساتھیوں کو چاہیے نا کہ جگاتے رہے ہیں دوسرے ساتھی کو جاگو میں سردردی تمہارے لیے کر رہا ہوں ناشتہ بھرپور ہو جاتا ہے نا اس لیے پر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے یہ جی دروازہ کھول دو جی کیوں بند ہے یہ جی دروازہ وہ دری کھول دو بھائی خامخواہ بند کیے بیٹھے ہو کتنی خاصے بیان کیے ہیں علم ذاتی اور علم محیط بک ال یہ دو چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک غیر اللہ کے لیے ماننا چاہے شرک پھیل علم ہے جو بندہ کسی غیر میں مانے گا وہ مشرق فیل علم بن جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیر اللہ کے لیے یہ دو یا ان میں سے کوئی درجہ ماننا شرک ہے لیکن آفرین عالم سے لے کر آج تک کوئی مشرق ان دو عقیدوں والا پیدا نہیں ہوا کوئی مشرق ان دو عقیدوں والا پیدا نہیں ہوا. کوئی مشرق ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے اپنے معبود کا علم ذاتی سمجھا ہو یا لامحدود اور اللہ کے علم کے برابر سمجھا ہو ہر دور کا مشرق اپنے بزرگوں کا علم آتا سمجھتا تھا اور محدود اور متناہی سمجھتا تھا کل والا سبق یاد ہے کل کمن کا جو بات ہے یہ جو وہی بات ہے یہ دو درجے یعنی علم ذاتی اور محیط بہ کل شائن یہ غیر اللہ کے لیے ماننا یقیناً شیر کا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آج تک دنیا میں کوئی مشرق ایسا پیدا نہیں ہوا جو اپنے معبود کا علم باری تعالیٰ کے علم کے برابر یعنی لامحدود مانتا ہو یا باری تعالیٰ کے علم جیسا یعنی ذاتی مانتا ہو آج تک کوئی مشرق ایسا پیدا نہیں ہوا بات سمجھے اچھا یہ بات ختم ہو گئی آگے اور بات تھوکہ احناف نے سراہتن یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو بندہ کسی مخلوق کا علم اللہ کے علم کے برابر سمجھے گا وہ پکا کافر ہے جو بندہ کسی مخلوق کا علم اللہ کے علم کے برابر سمجھے گا وہ بندہ کیا بن جائے گا نیچے دیکھو اب مسئلہ لکھا ہوا ہے عموان عقیدہ مساوات و فقائے احناف جو شخص یہ عقیدہ رکھے تو حضور علیہ السلام کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر ہے وہ بلا ریب کافر ہے بلا ریب اور رحم یہ اس کا کفر اختلافی نہیں بلکہ اس پر امت محمد اعلیٰ صاحب السلات وسلام کا اجماع ہے چاہے اجماع اجماع چنچے ملالی کاری رحما اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں وہ مانے تاقت تصویت علم رسول ہی یک فروج وہ انسان جو عقیدہ رکھے گا برابر ہونے علم اللہ اور اس کے رسول کا تو یک فرو کافر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اور آگے کیا اجمان اس مسئلے پر اجماع ہے کوئی اختلاف نہیں کمالا یقفا جس کے نہیں مخفی تم جیسے پر موضوعات کبیر کا حوالہ ہے بات سمجھ اب غالیہ نہ ہیرا پھیری دیکھو یہ مفتی احمد جار لکھتا ہے کہ مدار جن نبوت کے اندر محدس عبدالحق نے لکھا ہے یا پڑھو عبارت از باز سولہ از آل فضل شنیدہ شدہ غور ہے از, باز از آل فضل شنیدہ دا شدہ بعض آل فضل نے ایک سے سنا گیا کہ بعض از اورفا کتاب نوشتاند کے بعض اورفا نے کتاب لکھی آئے اس بات کرداند انہوں نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ آ حضرت را تمام علوم الہی معلوم ساختہ بودند کہ نبی علیہ السلام کو تمام اللہ پاک کے تمام علوم معلوم تھے و این سخن بظاہر مخالفار اور یہ بات بظاہر بہت سارے دلائل کے خلاف اور مخالف ہے بہت سارے دلائل کے کیا ہے مخالف ہے نہ معلوم کا آنچے کا ذکر تھا باشد پتا نہیں کہ اس کے قائل نے کیا ارادہ کیا ہے سمجھا نا اب آگے پڑھو آگے نیچے نیچے جو عبارت ہے یہ اسی احمد یار کی عبارت ہے یہ عبارت یہاں اس لیے پیش کی گئی کہ بعض لوگوں نے حضور علیہ السلام کا علم خدا کے علم کے برابر مانا اور فرق صرف ذاتی اور تی کا جانا مگر شیخ عبد نے ان کو مشرق نہ فرمایا مشرق بلکہ عارف کہا بلکہ عارف کہا معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ماننا شرک نہیں علم غیب ماننا شرک نہیں اب جواب عرض کروں پہلا جواب پہلا جواب یہ ہے کہ محدس نہ یہ اس عقیدے کا قائل ہے محدث عبد اللہ نہ وہ اس عقیدے کو اچھا سمجھتا ہے نہ وہ اس عقیدے کا خود قائل ہے نہ وہ اس عقیدے کو کیوں اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ سخن بظاہر مخالف بسار از عدل است یہ بات ایک نہیں بلکہ بہت سارے دلائل قرآن و حدیث کے چاہے مخالف تو بس یہ تردید ہو گئی اس نے تو اس بات کو غلط سمجھا ہے اور اس کی تردید کر دی ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کے بہت سارے دلائل کے کیا ہے مخالف ہے دو بات قرآن و حدیث کے دلائل کے مخالف ہو گئی وہ موتبر ہے یا غیر موتبر ہے مقبول ہے یا مردود ہے مردو بات سمجھ یہ بہرحال محدث عبد الحق عقیدے کا قائل نہیں نا اس کو صحیح سمجھتا ہے وہ عقیدے کو غلط سمجھتا ہے اس نے تردید کر دی ہے سمجھا نا صحیح دوسرا جواب دوسرا جواب سنو بات کے محدث نے اس کو مشرے کو کافر کیوں نہیں کہا جواب یہ کہ تکفیر دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک ہے تکفیر عمومی عمومی تکفیر یہ ہے کہ جو آدمی غیر اللہ کے لیے غیب کا قائل ہے وہ کافر ہے جو آدمی غیر اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہے وہ کیا ہے جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کیا ہے کافر ہے یہ عمومی تکفیر ہے یہ بڑی آسان ہے یہ کیا ہے اور ایک خصوصی تکفیر کہ زید کافر ہے زید کیا ہے اس کے لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے حتیٰ کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی بات کہی ہے اور اس کی بات کے سو معنی ہوتے ہیں 99 معنی کفر والے ایک اسلام والا تو ہم 99 معنی چھوڑ دیں گے ہم اسلام والا معنی مراد لیں گے ہم کہیں گے وہ مسلمان ہے ابھی سمجھا تکفیر شخصی کے اندر بڑی احتیاط ہے چونکہ محدث عبدالحق اس عارف کو نہیں ملا اس عارف کو ملا نہیں ملا اور نہ محدث نے اس عارف کی کتاب کو دیکھا ہے نہ اس عارف کو ملا ہے نہ اس عارف کی بلکہ اس عارف سے نقل کرنے والا جو ہے اس کو بھی نہیں ملا بعض از صولہ چلکا عبارت چاہے از باز سولہ از آل فضل شنی دا شدہ اگر ہوتا شنی دم میں نے سنا ہے تب ہم کہتے کہ اس صالح کو یہ خود ملا ہے وہ نقل کرنے والے کو بھی محدث نہیں ملا ہے اس عارف کو تو نہیں ملا جس نے کتاب لکھی ہے پر اس سے جو نقل کرنے والا ہے آل فضل اس کو بھی نہیں ملا کیونکہ محدث اس کو نہیں ملا اس لیے اس نے احتیاط کی ہے تکفیر کے اندر کہ شخصی تکفیر کا مسئلہ جو ہے وہ بہت کیا ہے مشکل ہے بات سمجھے تیسرا جواب والد صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں ہم نے جو ہے حقیقت حال واضح کرنے کے لیے لکھ دی ہیں یہ دو جواب ورنہ اگر محدس عبدالحق اس پر کفر کا فتوا نہ لگائے تو کیا ہو گیا جبکہ اجماعی کفر کا فتوا ہے چاہے ابھی تم نے پڑھا ہے نا یک فورو ابھی ملا کی عبارت جی نہیں گزری یک جی فورو یک فورو جب اجماع ہے امت محمدیہ کا کہ وہ کافر ہے تو ایک محدث عبدالحق اگر اس پر کفر کا فتوی نہیں لگاتا تو اس کی بات کوئی موتبر اجماع کے مقابلے کے اندر ایک مولوی کی بات کا کوئی اعتبار ہے کوئی حیثیت نہیں ہے بات وہی ہے جس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے بات سمجھئیے یہ سن والی عبارت پڑھ لو سال سن والی سال سن قارئین کرام یہ جو دو جواب بندہ نے صرف حقیقت حال کو واضح کرنے کے لیے لکھے ہیں ورنہ بل فرض اگر محدث اس خلاف اسلام عقیدے کے موتقد کو مشرق نہ بھی کہیں تو اہل حق کے مذہب پر بھی ہم تعالی کوئی اثر نہیں پڑتا اس لیے کہ ہم ملا علی کاری کی موضوعات کبیر کا حوالہ نقل کر رہے ہیں کہ امت محمد صاحب السلط وسلام کا اجماع ہے اس مسئلہ پر کہ جو شخص کسی مخلوق کا علم اللہ تعالی کے علم کے برابر مانے خزاتی یا تائی وہ پکا کافر ہے وہ پکا تو اجماع امت کے مقابلہ میں محدس کا یا کسی عارف کا یا عالم کا قول جو خارے کے اجماع ہو کیا مقام رکھتا ہے بہرحال مسلمان اجماع امت کا پابند ہے نہ کسی کی ذاتی رائے کا کیونکہ عقائد قطعیات سے ثابت ہوتے ہیں نہ شخصیات سے اور سن رہے ہو میری طرف دیکھو تیسرا اللہ پاک کا سینوں کے راز ما فوق الاسباب جاننا سینوں کے راز ما فوق الاسباب جاننا ہر سینے کا راز ہر وقت ما فوق الاسباب جاننا یہ جی خاصہ الہیہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے کوئی انسان کسی مخلوق کے لیے مانے گا وہ مشرفل علم بن جائے گا کیا جا بن جائے گا لفظ میرے یاد کر لو سارے سینوں کے راز فوق الاسباب جاننا کیا جاننا ہاں خیال کرو اب اناتی فضور بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے سینو کے رازوں کا سن رہے ہو سی چوتھا خاصا چوتھا خاصا ہے اوپر دیکھو میری طرف دیکھو آسمانوں اور زمینوں کے جمی مغیبات آسمانوں اور زمینوں کے جمی مغیبات مغیبات کلیا ہر ہر غیب کو ہر ہر بات کو ہر وقت جاننا یہ بھی خاصا الہیہ ہے کسی مخلوق کے لیے ماننا یہ شرک علم ہے شرک پھر کہہ رہا ہوں آسمانوں اور زمینوں کے جمی مغیبات کلیہ ہر وقت ہر بات کو جاننا یہ جی خاصہ الہیہ ہے یہ جی صرف اللہ کی سبت ہے کسی مخلوق کے لیے یہ جی سبت ماننا یہ جی چاہے شرک فل علم, علم ہے اب میری طرف دیکھو میں ایک وضاحت کر دوں عام طور پر تولہ کو بلکہ بعض اوقات اولما کو بھی غلطی لگ جاتی ہے ہمارا دعویٰ کیا ہے وضاحت سے سمجھ لو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہر وقت ہر غیب کو جاننا ہر وقت آسمانوں اور زمینوں میں ہر وقت ہر غیب کو جاننا یہ جی صفت باری تالا کی ہے ہر وقت ہر غیب کو جاننا یہ جی صفت کس کی ہے ہر وقت ہر غیب کو جاننا یہ جی صفت کس کی ہے اگر کسی وقت کوئی غیب اللہ پاک پیغمبروں کو بتلا دے یا ولی کو بتلا دے یہ ہمارے عقیدے کے منافی خیال کرو خیال کرو بڑی قیمتی بات ہے اگر کوئی غیب اللہ تبارک تعالی کسی نبی کو بذریعہ وہی کے کسی ولی کو بذریعہ الحام کے بتا دے تو وہ ہمارے عقیدے اور دالے کے خلاف ہمارا دعویٰ, دعویٰ یہ ہے کہ ہر وقت ہر بات کو جاننا یہ صفت کس کی ہے اللہ پاک کے علاوہ کوئی مخلوق یہ جی صفت نہیں رکھتی نہ زن نہ آتا ان نہ ذاتن یعنی ذاتی طور پر بھی ہر وقت ہر بات کو جاننے والا کوئی نہیں اور اللہ نے یہ جی صفت کسی مخلوق کو آتا نہیں کی اللہ نے یہ جی صفت کسی مخلوق کو آتا ہاں خیال کرنا شاید تم سمجھو کہ اللہ نے دے دی ہو ذاتی نہیں دے دی ہو اللہ نے یہ صفت کسی کو عطا نہیں کی کہ وہ ہر وقت ہر بات کو جانتا ہو ہاں کبھی کبھی اللہ پاک کسی پیغمبر یا ولی کو ضرور دیا کرتے ہیں وہ ہمارے دعوے کے منافی خیال کرنا خیال کرنا سمجھ رہے ہو اس بزرگ نے جو کیا ہوا ہے خیر ہے <تصفح> نیند تو نہیں کر رہے چھپ کرے <تصفح> خیال کرو میرے طرف دیکھو قرآن پاک ختم ہوتا ہے کل اردو بیرب بنیاس پر مل جن تھے اور تورات جو ختم ہو رہی تھی ہماری جو سورت ہود ہے سورہ ہود کا جو خاتمہ ہے تورات کا خاتمہ بھی وہی ہے سورہ ہود کا جو خاتمہ ہے تورات کا خاتمہ بھی اب پڑھو وہ کیا ہے پہلے یہ پڑھو نیچے لکھا ہے قابن خاتمت صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا اب قاضی بیزابی نے تو خاص سطن فرما دیا بیزابی کی شرح ہے شہاب خفاجی وہ لگتا ہے کہ خاص سطن چوں کیوں کہہ رہا ہے نیچے آئے ہو بیان ان لمان اللہ میں ہوا بیان ان لمان اللہ میں یہ خاص یہ لام کا معنی کا بیان ہے للہ ہے والی لام اور وہ اقتصاد جو حاصل کیا جاتا ہے اس لام سے وہ من تقدیم ہے اور تقدیم ہے جار مجرور سے تخصیص دو چیزوں سے نکل رہی ہے لام بھی تخصیص کے لیے ہے اور للہ جار مجرور کی تقدیم بھی آہ خیال کرو ذرا ماخذ نمبر دو و لاہے غیر سماوات صورت ناحل ہے اور صرف اللہ پاک کے لیے غیب ہوں کا بل عرض اور زمینوں کا اللہ معلوسی اور احمادی لکھتے ہیں خاص لال آہ دن غیر ہی لال احادن لکیر لگاؤ یہاں لکیر لگاؤ لا اہادن پر لال احادن غیر ہی نہ بس کسی ایک کے سوا او صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ مستقلن اور نہ اللہ کے ساتھ شریک ہو کر سمجھ رہے تھام سلب نمبر دو قاضی کے قول لا یعلمہ روح کی شرح میں علامہ خفا لکھتا ہے کول ہو لا یعلمہ ہو گئے روح مستفیٰ تم تقدیم الخبر اللہ خبر کی تقدیم سے یہ بات نکل رہی ہے تھام سال نمبر تین اخت ساس ہوں بے, بے اور خاص ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ علم غائب کے فلا اطلاع احادن فلا لکیر لگاؤ یہاں فلا اطلاع علیہ کوئی اطلاع نہیں ہے کسی کو علا ذالک کا اس بات پر مگر یہ کہ متلے کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر جس غیب کے چاہے سمجھ اگلے سمے پر ابن جریر کی بارت ہے دونا کلے ما سوا ہو دون لکیر لگا ہو دون کل ما سواہو پر دون کل ما سواہو اللہ پاک کے علاوہ ہر وہ چیز جو اس کے سوا ہے اس کے پاس نہیں آئے لا یم لے کو اللہ کے سوا کوئی بھی اس بات کا مالک نہیں آئے ماخذ نمبر تین لہو غیب السماوات بات لہو غیب السماوات والارض صرف کے لئے غیب آسمان جی اللہ کے لیے غیب آسمانوں اور زمینوں کا دی اللہ امادی لکھتا ہے اللہ علیہ اختصاص علمی لام اختصاص علمی کے لیے ہے اے لہو تعالیٰ ذالک علم صرف اللہ پاک کے لیے ہے عزرو علم کے آگے فام نمبر دو مفسر خادم کہتے ہیں تو ان نولا اللہ ہی صرف جانتا ہے اکیلا اور کوئی نہیں جانتا سمجھ رہے ہو بہرحال مسئلہ ثابت ہو گیا اب غالیوں کے سوالات کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے سمجھا سی یہاں جو سوالات آ رہے ہیں یا آپ سمجھ لو سوالات جوابات یہ بار بار یہی آئیں گے شبہت غالیہ نے لکھا ہے نا جی اچھا پہلا شبو میری طرف دیکھو گے میں سمجھا دوں بات وہ کہتے ہیں کہ ان آیات کا معنی اس ہے چاہے کہ غیب اللہ کے لیے ہے اس میں جی ان آیات میں یہ کہا ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیا سن رہے ہو ان آیات میں فقط اسباتی پہلو ہے کون سا پہلو ہے ان آیات میں فقط یہ ہے کہ غیب کس کے لیے ہے پاس جہاں نفی کہاں سے نکال رہے ہو کہ غیر کے لیے نہیں ہے نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں آئے یہ کہاں سے نکال رہے ہو تو سمجھیے نا سوال پہلو شبھ امل ان آیات کا معنی فقط اس بات کی ہے یعنی اللہ تعالی غیب دان ہے اور غیر اللہ سے اس کی نفی کہاں سے نکالتے ہو سوال سمجھ آیا ہے میری طرف دیکھو اب میں جواب سمجھا دوں سنو بات جواب یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ اصول سے جہالت اور تحریف قرآن ہے اصول سے اور اصول سے جہالت اور تحریفیں قرآن آمد. ہے کیوں اس لیے کہ ابھی میں نے حوالے عرض کیے ہیں جی للہ غیب السما وات ول عرض لہو غیب اور مفسرین کرام نے فرمایا خاصن کیا فرمایا ہے آمد. یعنی مفسرین کرام نے بتا دیا ہے کہ ان آیات میں حسر ہے ان آیات میں چاہے لام اختصاص کے لیے جار مجرور کی تقدیم اختصاص کے لیے ہے اور جہاں حسر اور اختصاص ہوتا ہے وہاں مثبت منفی دونوں پہلو اندر موجود ہوا کرتے ہیں جی کیا سمجھ رہے ہو جی میں کہتا ہوں ان نمازید قائمون ان میں حسر ہے تو حسر کا کیا مطلب ہے کہ منفی بھی ہے اور مثبت بھی ہے منفی بھی ہے اور مثبت بھی ہے نفی بھی ہے اس بات بھی ہے دونوں پہلو ہیں جہاں بھی اختصاص آئے گا وہاں دونوں پہلو آئیں گے اگر ایک پہلو ہوگا تو اختصاص نہیں ہوگا ایسا جی. ہے نہیں جی. ہے جب علماء کرام نے سراہتن فرما دیا ہے کہ یہاں اختصاس ہے یہاں خصوصیت ہے یہاں حسر ہے تو حسر اور خصوصیت جہاں آتا ہے وہاں کتنی پہلو ہوتے ہیں تو میاں تم نے مختصر مانی جنہوں نے پڑھی ہے انہوں نے پہلیا ہے کہ زید القائے میں کوئی حسر نہیں ہے زید القائم ان میں کوئی اختصاص نہیں ہے اگر اختصاص ہے تو کہاں ہے انما زید انید کائمن حسین کیوں اس لیے کہ زید القائے میں ایک پہلو ہے کیا میں زید اور انما زیدن القائے میں دو پہلو ہیں میں زید نفی کیا میں قیام کیا میں زید کا اس بات اور نفی قیام میں کچھ سمجھ آیا ہے تو جب مفسرین نے اختصاص کا نام لے لیا تو سمجھ لو کہ جہاں مثبت بھی ہے اور ورنہ للہ کو مقدم کرنے کا کیا فائدہ للہ کو مقدم کرنے کا ہاں اللہ تبارہ و تعالی فرما دیتے غیب السماوات ورض للہ ہے اللہ کو مقدم کیوں کیا اللہ نے لہو کو مقدم کیوں کیا تقدیم کا مقصد ہی اختصاص پیدا کرنا ہے اور اختصاص کے اندر دونوں پہلو ہوتے ہیں مثبت بھی اور لہذا جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ اصول سے جاہل اور محرے فیکرآن ہے قرآن اصول سے جاہل اور دوسرا شبو اگلے سردے پر کھلا ہے دوسرا شبو دوسرا شبہ وہ یہ پیش کریں گے تمہارے سامنے کہ واقعی اس میں حسر ہے ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ حسر ہے لیکن یہ حسر نبی علیہ السلام کے ماں سوا باقی مخلوق کے لحاظ سے ہے نبی علیہ السلام کے ماں سوا نبی علیہ السلام اس حسر میں داخل نہیں حضرت مستثنا ہیں حضرت خارج ہے لکھا ہے نا جی شب و دوم جی حضور علیہ السلام نے آیات کی نفی میں داخل, داخل ہی نہیں سرے سے میری طرف دیکھو اب اس کا جواب سن لو جواب یہ ہے کہ تمام مفسرین کرام نے کیا کہا میں نے تمام مفسرین کرام نے ان آیات کی تفسیر میں عالمگیر عموم کے مالک الفاظ کا ذکر کیا ہے عالمگیر عموم والے الفاظ کا لال آہادن سوا ہو دونا کلے ما شیوا ہو یہ لگ آئے ہیں نہیں آئے ابھی میں نے کہا لکیر لگواؤ لال آہادن آہادن مادتن عام ہے پھر ناکیرا ہے پھر نفی کے او جہان کا کوئی انسان اس سے باہر ساری دنیا اس کے اندر داخل ہے دونا کلے ما شیواہ ہو ماں شیوا بھی عام ہے اور پھر اوپر اس کے کلم کُل بھی داخل کر دیا ہے کلے ما سوا کا کلمہ یہ بھی جہان کے ہر انسان کو کیا ہے شامل ہے جہان کا کوئی انسان اس سے خارج اور باہر نہیں ہے سنو سنو اگر نبی علیہ سلاد و تسلیم اس آیت کے اندر داخل نہیں تھے تو یہ مفسرین کی خیانت ہے کہ انہوں نے عمومی کلمات بول دیے اور حضرت کو خارج نہیں کیا لہذا ہم کہتے ہیں کہ مفسرین خائن نہیں ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام بھی داخل تھے اس لیے انہوں نے عمومی کالمات ذکر کیے بات سمجھائیے مفسرین کرام نے عمومی کالمات کیوں ذکر کیے کہ نبی علیہ السلام بھی اگر نبی علیہ السلام مستفنا تھے تو مفسرین کا فرض بنتا تھا کہ کہتے دون نبی یہ نا دون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت اس استثناء اس عموم سے کیا ہیں مستثنا ہے آج تک چودہ سال گزر گئے کسی مفسر نے حضرت کو مستثنا نہیں کیا کسی مفسر نے حضرت کو مستثنا کسی مفسر نے حضرت کو مستثنا لال آہ دون کل ما ماں ہو کا کلمہ بول کر یہ فیصلہ دے دیا مفسرین کرام نے کہ یہ آیات عامہ ہیں ساری دنیا ان کے اندر داخل ہے کوئی نبی کوئی ولیت سے مستثنا کچھ سمجھ آیا ہے اچھی طرح اچھا لیکن اب لے لو اب ہمیں خاص حوالہ بھی پیش کر رہے ہیں کیا پیش کر رہے ہیں جس میں خود نبی علیہ السلام کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے پڑھو اب حوالہ پڑھو ابن جریر فرماتے ہیں یقول تعالیٰ ذکر نبی یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کو فرماتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں ولی ہے یا محمد آ گیا خاص نام بھی آ گیا حضرت نہ آیا؟ چپ کر کے بیٹھے ہو شاید نہیں آ رہا للہ ہے یا مسماد دو مل کو کلے ما غاب ان لکیر رضا ہو یہاں للہ ہے یا مسماد دو للہ یا مل کو ما گابا ان للہ یا محمد ملک کل ما بابان کا پھر سما بات ورضے اللہ تبارہ کا بطالہ کے لیے ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملک ہر اس چیز کا جو غائب ہے تجھ سے غائب ہے تجھ سے آسمانوں میں اور زمینوں میں فلم تو تے فلم لکیر لگاؤ لکیر لگاؤ یہ کام دے گا یہ آگے تمہیں ہاں آگے کام آنے والا ہے فلم تطلع علیہ ولم ہو پس نہیں متلے کیا گیا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غیب پر اور نہ ہی جانتا ہے تو اس غیب کو پر اب ابو فصری نے کرام نے حضرت کو مستثنا قرار دیا یا داخل کیا ہے آیت میں داخل ہیں یا آیت کے عموم سے خارج ہیں آلی. ولم تعلم ہو کلو ظالے کا بے جد کلو ظالے کا ہر یہ چیز اللہ کے قبضے کے اندر ہے بے جاد ہی باب علم ہی اور اسی کے علم کے اندر ہے لاجک والے ان اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں آئے تو جس سے غائب ہے لگن اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں آئے سن رہے ہو آگے <سلام> پر اللہ مراغی کی بارت اے والا ہوں یعنی صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے آنے علم کا ایو الرسول رسول علم کا آنے علم کا ایو ہر رسول ہو تیرے علم سے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علم سے اوپر جا نیچے ان چیزوں سے جو انتظار کرتے ہو تم اللہ کا وعدہ تیرے لیے اور اللہ کی وعید ان کے لیے سمجھ رہے ہو نیچے کیا لکھا ہے تو بنا ان علی غالیوں کا یہ بہت پرانا اور بہت سیدھا حربا کہ حضور علیہ السلام آیت میں داخل نہیں ہے باطل ٹھہرا کیا ٹھہرا ہے ہاں خیال کرو میری طرف دیکھو غالیوں کو کھلا اعلان لکھا ہے فرماتے ہیں پنو بات کہ ہم نے تو الحمدللہ خاص حوالہ بھی پیش کر دیا ہے عمومی حوالے بھی پیش کیا اور خاص حوالہ بھی کہ آیت عام ہے اور حضرت بھی عموم کے اندر ہے اب ہم فریق ثانی غالیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ان آیات کے عموم سے نبی علیہ السلام مستثنا ہیں تو بہت نہ صحیح ایک مفسر کا حوالہ تو پیش کرو اور سن رہے ہو جس طرح ہم نے حوالے پیش کیا، عمومی بھی اور خصوصی بھی تم بہت نہ صحیح ایک حوالہ پیش کر دو جو فلاں مفسر نے لکھا ہے کہ یہ آیت عام تو ہے لیکن اس آیت کے عموم سے حضرت نبی علیہ السلام چاہ ہیں مستثنا ہیں, ہیں ایک حوالہ پیش کر دو لیکن فرماتے ہیں مت آ جائے گی لیکن حوالہ ان کو کبھی سنو سنو بات فرماتے ہیں اگرچہ قرآن کا عموم کسی مفسر کے قول کے ذریعے خاص نہیں ہوا کرتا قرآن کے عموم کو خاص کرنے کے لیے کل آپ نے پڑھایا کہ خبریں قرآن ہونے چاہیے یا خبریں متواتر یا مشہور ہونے چاہیے قرآن کے عام کو خاص کرنے کے لیے مفسر کا کولکتن کافی لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سارا چلو کسی مفسر کا حوالہ تو پیش کر دو لیکن یہ حوالہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا بات سمجھے یہ اچھا سر تیسرا شبہ لے دیکھ رہے ہو جب وہ جہاں سے تم جواب دے کر فارغ ہوو گے کہ حضرت بھی داخل ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے نبی اعظم بھی داخل ہیں پر علم ذاتی کی نفی ہے کس کی نفی ہے آتا کی. کی نفی نہیں ہم تو عطائی مانتے ہیں میاں یہاں نفی کس کی ہے علم اور ہم کیا مانتے ہیں جو ہم مانتے ہیں اس کی نفی نہیں اور جس کی نفی ہے وہ ہم نہیں مانتے سمجھا سی میری طرف دیکھو میں ایک بات سمجھا دوں جواب بعد میں شروع کرتے ہیں کل بھی بات آئی ہے اجمالن میں عرض کی تھی آج تفصیل عرض کر رہا ہوں جناب من اس جہان میں کوئی چیز ذاتی نہیں ہے اس جہان میں کوئی چیز ذاتی نہیں سارا جہان عطائی اور اللہ کا عطا کردہ ہے مجھے بتاتے جاؤ میرے سوال کا جواب دیتے جاؤ مجھے بتاؤ تمہارا وجود خدا کا عطا کردہ ہے یا ذاتی ہے یہ تمہاری دو آنکھیں خدا کی عطا کردہ ہیں یا ذاتی ہیں کان ٹانگیں دل و دماغ آئی علم آئی یہ درخت اللہ کے عطا کردہ ہیں یا ذاتی ہیں یہ مکان عطا کردہ ہے یا ذاتی ہے انبیاء کو وجود عطا کیا تھا اللہ نے یا ان کا ذاتی وجود تھا امبیا کا وہی اور انبیاء کا علم ذاتی تھا یا اطائی تھا حضرت محمد مصطفیٰ کو وجود کس نے عطا کیا یا ان کا ذاتی وجود تھا نبوت عطا ہوئی یا ذاتی تھی علم عتا ہوا یا ذاتی تھا ختم میں نبوت عطا ہوئی یا ذاتی تھی اوز کوثر اتا ہوا یا ذاتی تھا دنیا یہ تو دنیا ہی اتائی ہے اس دنیا میں تو ذاتی نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے سن ہو اس جہان میں ذاتی کوئی چیز ہے اس لیے یہ کہنا کہ یہ ذاتی اور یہ اتائی یہ غلط ہے یہ یہ اس وقت ہوتا جب اس جہان میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ ذاتی اور کچھ تو ہم کہتے یہ ذاتی اور یہ لیکن یہ تو جہان ہی اتائی ہے اس جہان میں تو ذاتی چیز کوئی نہیں ہے یہ تو سارا جہان اتائی ہے وجود اتائی ہے صفات اتائی زوات اتائی ہے, ہے اشیا اتائی ان کا کردار اتائی ہے اس لیے یہ فرق ذاتی اتائی کا یہاں جائز ہی نہیں ہے یہاں جائز چونکہ فرق وہاں جائز ہے جہاں ذاتی بھی موجود ہو اور اتائی بھی مجھے یہ بتاؤ کہ حافظ جی کا وجود ذاتی ہے یا اتائی ہے ہاں ذاتی تو نہیں آئے اچھا خیال کرو جہاں کچھ چیزیں ذاتی اور کچھ اتائی ہوں وہاں فرق کیا جائے کہ یہ ذاتی اور یہ جب یہاں اشیاء ہی ساری اتا ہیں ذاتی چیز ہی کوئی نہیں آئے تو پھر یہ فرق کرنا جائز ہے نہیں کوئی جائز نہیں ہے یہ فرق کرنا درست نہیں ہے ہاں یہ جو تمہارے پاس چند چیزیں ہیں ماتحت الاسباب ان میں تم کہہ سکتے ہو یہ میری ذاتی ہے اور یہ مجھے فلانے نے دی ہے کہہ سکتے ہو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ چیزیں جن کی ہم بحث کر رہے ہیں علم غیب وغیرہ یا قدرت وغیرہ یا یہ چیزیں یہ ساری اللہ کی ہیں کچھ سمجھ ہے اب میں اسی سوال پہ آ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہاں علم عطائی کی نفی نہیں بلکہ کس کی نفی آئے ذاتی کی نفی آئے اور ہم بھی ذاتی نہیں مانتے ہم بھی عطائی مانتے ہم کہتے ہیں خدا نے عطا کیا ہے حضرت کو اللہ نے حضرت کو کیا ہے عطا. ہم عطائی کے قائل ہیں ہم ذاتی کے قائل ہیں نہیں ہیں اب میں اس کا جواب سمجھاتا ہوں ذرا سمجھ میں بات پہلا جواب بحث ہماری کس بات میں ہے غیب السماوات والا میں سمجھ لو بات پھر میں جواب سمجھ آئے گا انشاءاللہ ہماری بحث کس میں ہو رہی ہے غیب السماوات والز میں اب جواب جواب یہ ہے کہ ذاتی علم تو مخلوق کو ذرے کا بھی نہیں ہے ذاتی علم تو مخلوق کو پھر خدا کو کیا ضرورت پیش آئی کہ سماوات و ارض کے علم کو خاص کیوں کیا سماوات و ارض کے علم کو آمد. للہ ہے غیب سماوات وال جب ذاتی علم تو مخلوق کو ذرے کا بھی نہیں ہے تو پھر سماوات و ارض کو خاص کر کے ان کا ذکر کرنا چانا دارد سونے <سؤال> ہو اللہ کہتا ہے سنو سنو بات تشریح کر رہا ہوں اللہ کہتا ہے ذاتی علم مخلوق کو آسمانوں کا اور زمینوں کا نہیں ہے اللہ کہتا ہے مخلوق کو ذاتی علم آسمانوں کا اور زمینوں کا بھائی خدا کو کیا ضرورت پیش آئے گی آسمانوں زمینوں کا علم ذاتی نہیں ہے ذاتی علم تو ذرے کا بھی نہیں آئے پھر ان کو ذکر کرنا کیا تخصیص کرنے کی کیا وجہ ہے معلوم ہوا کہ یہ بات درست نہیں ہے یہاں متلقن علم کی نفی ہے کہ مطلق علم نہیں ہے نہ ذاتی نہ اتائی ذاتی بھی اسی کے پاس ہے سب کچھ اسی کے پاس ہے علم اللہ کا ہے علم کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے کچھ سمجھ آیا ہے بھلا پھر کہہ رہا ہوں یہ الزامی جواب ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ یہاں نفی ان سے علم کی ہے ذاتی علم کی نفی ہے تو ذاتی علم تو مخلوق کو ذرے کا بھی نہیں ہے اللہ کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اللہ کہتا ہے کہ ذاتی علم جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کا نہیں ہے حالانکہ خدا کو کہنا چاہیے کہ ذاتی علم کسی چیز کا بھی نہیں ہے مخلوق کو چونکہ مخلوق کا سارا علم کیا ہے عطائی ہے اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ذاتی علم جو ہے وہ کسی چیز کا بھی کسی کو نہیں ہے ذاتی علم صرف میرے پاس ہے اسلم اور الرض کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا ہے معلوم ہوا کہ یہ تعویل یہاں نہیں ہے اللہ کی مراد یہ ہے کہ ذاتی اتائی کوئی علم کسی کے پاس نہیں ہے آسمانوں اور زمینوں کا علم کسی کو میں نے عطا نہیں کیا کوئی سمجھ آیا ہے اور بات دوسرا جواب سنو بات دوسرا جواب یہ ہے کہ کون سا لفظ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہاں نفی ذاتی کی ہے اور عطائی کی ہمیں بتاؤ نا للہ ہے غیب استماوات والز لہو غیر بسماوات ورض کا کون سا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے کہ یہاں علم ذاتی کی نفی ہے اور عطائی کی کچھ سمجھ آیا ہے سمجھو بات یہ سارا تمہارا ڈھکوسلا ہے یت کے اندر متلق علم کی نفی ہے ذاتی کی بھی اور کیا کہہ رہا ہوں میں کون سا لفظ تمہیں بتا رہا ہے کہ جہاں علم ذاتی کی نفی ہے اور آتائی کی نفی قرآن کا کوئی کلمہ ایسا نہیں ہے جو دلالت کرے کہ ذاتی کی نفی ہے اور آتائی کی نہیں ہے بلکہ قرآن مطلق علم کی نفی کر رہا ہے کس کی نفی کر رہا ہے نہ ذاتی علم ہے اور نہ نہ ذاتی علم آیا اور نہ مطلق نفی ہے لیکن چونکہ ذاتی علم مخلوق کے اندر ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ ذاتی علم مخلوق کے اندر اس لیے مفسرین کرام نے ان آیات کی تفسیر میں وہ کلمات ذکر فرمائے جن سے پتا چلتا ہے کہ ان آیات کے اندر علم آتا کی نفی ہے کس کی نفی ہے اللہ نے یہ علم کسی کو آتا ہی نہیں کیا پتا نہیں بات سمجھ آئیے یا نہیں آئی پھر کہہ رہا ہوں اے پھر, اے پھر سن لو آیت کا کون سا کلمہ ہے جو بتاتا ہے کہ علم ذاتی کی نفی ہے اور عطائی کی یہ غلط ہے آیت تو عام ہے لہو غیب السماوات للہ غیب السماوات آیت مطلق علم کی نفی کر رہی ہے کہ نہ ذاتی علم ہے مخلوق کو اور نہ عطائی ایے ایے ایے ایے ایے کسی نے عطا بھی نہیں کیا اللہ نے عطا نہیں کیا لیکن چونکہ مخلوق کے اندر ذاتی علم ممکن ہی نہیں ہے ابھی جس طرح میں نے سمجھایا کہ یہ سارا جہان ہی عطائی ہے مخلوق کے اندر چونکہ ذاتی علم ممکن ہی نہیں تھا اس لیے مفسرین کے نے ان آیات کی تفسیر میں علم عطائی کی نفی بنائی ہے کہ اللہ پاک آتا کی نفی کر رہے ہیں کہ میں نے یہ علم کسی کو آتا میں نے یہ علم کسی کو آتا نہیں کیا, نہیں کیا اب دیکھو لفظ پیچھے پھر پیچھے آؤ جو ابھی بارات گزری ہے نا میں نے کہا تھا لکیر لگاؤ تم نے لکیر لگائی ہے جی ہاں فہم سلف نمبر تین کہاں آئے ادھر کہاں آ رہے ہو اور سفا نمبر چار سو تیرہ آئے ہاں یہ ہے نا جی فام سلف نمبر تین کہاں آئے نمبر تین پر دیکھو فلاح اطلاع فلا اطلاع کی نفی یا ذات کی نفی آئی اطلاع مفسرین بول رہے ہیں نا جی. مفسرین کرام رام ہیں کہ جہاں ان آیات میں علم آتا کی نفی ہے کہ اللہ نے کسی کو اطلاع جی. اچھا اگلے صفح پر آ جاؤ اگلے صفحے پر صفحہ نمبر اپنا پندرہ پر نیچے کھڑا ہے فلم علیہ فلم نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے فلم تو تلا علیہ ہے اطلاع کی نفی ہے نہیں ہے جی جی اچھا جی خلاصہ یہ ہے کہ جہاں